تو کیا جو وہی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تن ہوگے اس بناک پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزنا کیوں نہ اترا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تم تو ڈر سننے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے